باپ بارات زم الحسد کی حسد تو, تو میری کی بخار کے منتخر ذکر کھڑے ہو تمناد زواد نعمت موجودہ پل گئے میں کتوں تحاصل سے حاصل نشی تمناد زواد نعمت نمت موجودہ پل گئے بے حاصل تک حاصل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل الحسد تحذیر دے لربا سی زان دینی خوری سے خری نئی ہاست خری لرا کماتا ہاتھ بدا سے برباد لرگی لرا یا لرا فذا صالح بن عبد الله هو منا فرني تيم ما الرحمن التاجي ال امياء ان صالح يمامه دعته نوغره هو ابو حدثه سعيد قال انه دخله هو وابوهم داخل شدة او قلالده جاء فابو يمامه لا مدین بخار تشدید مکوی تاسو فیتاسو تحمل تشددانے تہمل دتامال و وس نری inna allaha aata su'a tajdeedu ki fa inna qawman shaddadul an fadim wa rahman darasa ra tajdeedu ko pukar garu nmani chidawas ne bahar wa fashatutallahun allahu pawe saktibukalla fatilka baqayaw fi sam'i wa diyar darati baqayaj faaba girju ke hukur ke aur rahbani tar tadauha ma katamun alehim idhi titna subdi ba حادث نہ تناسب سدے بعد ہی تناسب زا کر کہ اختصار نے فتح باد کیا اور بعض اس کو تبو کہ بڑا حاشے مائیں لکھ دی جن کے رشتے نہ اختصار دے فری کے اگت حادث یا بدل راو رشتے دے نہ دا کے تحت حادث سداؤ دامرد روانس رو تمیر جی مزکور دی لیکن خیر مزکور گر قاضی شمس الدین رحمت اللہ رے تک لوک ند موجودہ بارت بہترین د کرناسا دوارا سکھم دا دا پفل نس باندت کھلتام رے ہنس نا پفل نس مارے کردام ہست دے دمر سر ہاس تناسو کراسک دے سا کردید ہسد گڑا بات نہیں کرو باندھا سفات مدمو کے سر ہم ہسدم سے ہسدم مین ان سے یہ سر او دواشیوں پے بانے آگے تو ہسد گڑی موجودہ ہے بات کر سو مرا گئی